ثحمٰن وحیم الرحم صلی اللہ علیہ وحمد المحمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صف الروشہ صَطۂباشا باقی تمام سامعین برادران سب کچھ سمجھنے پر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو انسٹھ تین سو یعنی ایک کم ساٹھ اور لیک دو ہے ہاں جی دو جو ہیں تین ہمارا دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کے تعداد ہے اور درخت نمبر دو دعائے اوراد فتحیہ کا درخت نمبر دو ہے ابھی درس نمبر ایک اور دو دونوں عوراد فتحیہ کے مقدمے کے میں اصل اوراد ابھی شروع نہیں ہوا تو کل بھی تھوڑا سے اس کے مقدمے اوراد فتحیہ کو اوراد کے کیا معنی ہے فتحیہ کے کیا معنی ہیں یہ معنی کل ہم نے آپ کو بتایا اورات کے ورد ان سے ہے اس کے معنی ہمیشہ پڑھی جانے والی دعا وظائف کو کہتے ہیں فتح یا فتھ ان سے یا کے معنی کھولنا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے برکتوں کے عنایتوں کے مہربانیوں کے دروازے کھولنے والا ایمان طاحدایت کے دروازے کھولنے والی اورات وظیفہ طالبانی اس میں میں نام لوگوں کو توجہ دیا تھا ابھی آج کے درس میں بھی امیر کبیر علیہ رحمٰ خود کے حوالے سے بھی اور دوسرے مختلف علماء کے حقول کے حوالے سے بھی کہ اس اورات کو اوراد فتھیہ کس کے حکم سے رکھا ہے ہاں جی امیر کبیر خود تو بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اوراد کو اوراد فتھیہ مجھے عالم رویہ میں جو ہے میں نے یہ اورات پہلے مختلف اولیات سے علم لے کر میں نے اس کو جمبندی بندی کیا تھا قرآن سند روشنی میں پھر عالم رویہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی یہ خض حاض الفتح کے کل میں مجھے ایک چیز دکھا تھا میں نے پھر دوسرے جب دیکھا تو اس میں یہی اورات تھا جو میں نے جمع کیا تھا اس طرح کی جو ہے کچھ باتیں ہیں اور اور ساتھ امیر کبیر جو ہے اس اورات کو یا چپکے سے سری پڑیں یا جو ہے اجتماع میں ایک ساتھ آواز سے پڑیں اس سلسلے میں بھی اس اورات کو جمع کرنے میں مجھے تشویش ہوا تو میں نے اسی کو جاننے کے لیے میں نے منورہ ایک سفر گیا اور وہاں پر پھر میں نے عالم رویہ میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذہب کے ساتھ جو اس اورات کو بلاند آواز میں پڑھ رہے ہیں تو ادھر سے میں نے سمجھا کہ یہ اورات اب اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے مردین کو یہ حکم دیا تو اس طریقے سے اس اورات کے بارے میں مختصر آرائصہ لوگوں تک پہنچاؤں گا آج کے درست میں تو یہ اوراد فتحیہ اوراد فتھح کا درس نمبر دو ہے مجموعی درست دواج کے درج تین سو انسٹھ اور لکھ دو ہے تو اس او سلسلے میں فرماتے ہیں یہ اوراد فتھیہ حضرت امیر کبیر سعید علیہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پینتالیس سالہ چمر کبھی نے پینتالیس سال پورا سیاحت میں گزارا ہے مختلف اسلامی معمالی پوری دنیا کو کتنے ہیں آپ نے تین دفعہ روپئے ان کو تین دفعہ سفر کیا فرماتے تو اپنے پینتالیس سالہ سیاحت کے دوران مختلف اولیا کرام سے ان کی صحبت سے فراغت یا مجلس سے فراغت یا اور کچھ ایسا ان کی صحبت میں رہا ان سے جدا ہوتے وقت یا جو ہے ان کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا اس سے اٹھتے وقت جو ہے ماں یا مجلس سے فرغات کے وقت بطور تحفہ و انعام ملا ہے تو ان اولیاء کی تعداد کتاب اوراد فتھیہ طالیف انصر صابری نامیں یا سنت کے علماء میں سے امریکہ بیر کے شیدہ لوگ میں سے تصوف کے ہیں صلاثل سے تعلق رہتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنی کتاب جو ہے اوراد فتحیہ کے نام سے لکھا ہے اوراد ف تالیف ان سو ساوری تھوڑا انہوں نے شراف بھی لکھا ہے اوراد کا اس کے صفر نمبر تیئیس پر لکھا ہے کہ سوا نمبر تیئیس پر چار سو چالیس اول کرام لکھا ہے کہتے ہیں انہوں نے لکھا جی اوراد فتح جو ہے ان اولیا کی تعداد کتاب اوراد فتح تالیف ان سو میں صفر نمبر تیئیس پر چار سو چالیس اللہ کرام لکھا جن سے امیر کا بنی ادوار خاص کیا ہے اور کتاب اوراد فتح نذیر نقش بندی صاحب نے جو ہے انہوں نے جو ہے چار چودہ سو اولیا کرام لکھا ہے انہوں نے جن اولیا سمیر کبھی نے یہ دعائیں لیا ہے انہوں نے اس میں چودہ سو لکھا ہے اور انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے یہ تعداد کتاب انتباہ سلاسل اولیاء اولیا نامی کتاب سے تعلیف شاہ ولی اللہ محدودی کے حوالے سے لکھا ہے کہ چودہ سو اور ان دونوں کی دعوے میں لکھا کہ اس اولاد کا نام عالم رویہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا خود حاض الفتھیہ کہہ کر آپ خود امیر کببیر کو اس اولاد فتح کو لے لو بول کے اور اسے کھول کر دیکھا تو آپ کے یہی اولاد کا مجموعہ تھا جس آپ نے چودہ سو اولیا سے یا چار سو چالیس اولیاء سے مختلف مواقع پر لکھا تھا اور اس اوورات کے بلند آواز میں جہرن پڑھنے کی اجازت بھی خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں ایک واقعہ کی حالت میں ملاتا تھا واقع تصوف کے خاص اصلاحات ہیں یہ خواب اور بیداری کے عالم میں دیکھتے ہیں حقائق کو ہاں جی عبادت ریاضت میں جب مصروف ہیں کہ حضرت امیر کمبیر علیہ رحمٰ کو جب یہ اوورات خود رسول گرم سے خود حاض الفتح کہہ کر ملا تو آپ دوبارہ فکر من ہوا کہ اسے جہرن پڑھنا چاہے یا سیرن فکر من ہوا تو آپ کو ایک اور دفعہ زیرات بارگاہ اقدس نبوی سے مشرف ہوا ہاں جی اس وقت آپ نے عالم رویہ میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام دائرہ بنا کر اسے بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اس کے بعد حضرت امیر کمبیر علیہ رحمٰن نے اسے اپنے مردین کو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمایا یہ مطالب جو ہے اوراد فتح مترجم ترجمہ مترجم عنصر ساوری نمبر تیئیس پر یہ باتیں لکھا ہے اوراد فتح کے بارے میں صاحب اوراد فتحیہ حضرت امیر کمبیر اسد مندانی خود فرماتے امیر کمبیر خود یہ فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کی سیاحت کے بعد ہمدان پہنچے امرکمبیر خود فرماتے ہیں ایک سہری جو ہے سہر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام جلوہ افروش ہوئے اور اوراد فتح کا مجمعہ لے کر غائب ہو گئے تب سے لے کر غائب ہو گئے چند لمحات کے بعد تشریف لائے اور فرمانے لگے ان اوراد میں چند الفاظ کا اضافہ کرنا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس کامل مجموعہ کا نام غائب سے اوراد ہنج رکھا ہے آپ اپنے مریدوں کو اس نام سے متعارف کرائیں میں نے کھول کر دیکھا تو چودہ مقامات پر سب سے روشنائی یعنی سیاہی سے بعض کلمات کا اضافہ تھا امیر کا خود فرماتے ہیں آگے آپ فرماتے ہیں میں یعنی میں سید علیہ مدانی مدنِ منور پہنچا آپ خود واقعہ بتا رہے ہیں معاجہ شریف علیہ وسلم کے روزۂ ادھر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا مجھے سلام کا جواب ملا حضرت امیر کبیر پہ مجھ پر ایک غنودگی اور مدہوشی سے تواری ہوئی آپ خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب رسالت ما صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رام رضن میں جلوہ حروس ہیں میں نے سلام عرض کیا آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا میں رویا میں میرے ہاتھ میں چند اوراغ دیے رسول اللہ نے میں رویہ میں میں نے پڑھے تو چار سو اللہ کے اورات جنہیں میں نے اوراد کی صورت میں جمع کیا تھا لکھے ہوئے تھے ان اوراغ میں بھی مجھے فکر دامن گری ہوئی آیا یہ اوراد بلند آواز سے پڑھنا چاہیں یا خوش خاموشی سے میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حلقہ بنا کر بیٹھ گئی یہ بھی میں نے اس عالم رویہ میں دیکھا اور خوش آوازی سے اوراد کو پڑھنے لگی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر اٹھا کر فرمایا اس طرح پڑھا کرو اگرچہ جی میں نے یہ اورات چار سو کاملین سے حاصل کیے کا کبھی خود فرماتے ہیں مگر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما کر باواز بلند یعنی جہرن اسے پڑھنے کا حکم دیا یہ بھی جو ہے اسے اوراد فتھیہ صفر نمبر بائیس تالیف انصر سو میں لکھا اور نمبر بائیس پہ ایک دوسرے مقام پر یہ رواج اس طرح طرح آپ فرماتے ہیں امیر کا بلال کہ یہ اوراد فتھیہ چار سو اولانی جمع فرمایا اور اس کا نام تجویز کرنے کے لیے مجھے کبھی مکہ مکرمہ جانا پڑا خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود حاضر الفتھیہ اس فتح کو لے لو بیدار ہوئے تو میرے ہاتھ میں یہ مجموعہ تھا مدن منورہ میں حاضر ہوا پھر مشرف بزیارت ہوا تو آپ نے اس مجموعہ کا نام اوراد فتھیہ رکھا تو یہ باتیں بھی جو ہے کتاب شرح اوراد فتھیہ سوا نمبر تیئیس اور بائیس تعلیف ہے انیس سو میں لکھا ہے تو یہ مختصر توضیات اولاد فطیہ کے صنعت کے کے حوالے سے ہیں تو, تو کاش امیر کبل علیہ رحمٰہ کے پیروکار اس مقدس دعا کی معنی کو سمجھ کر ویل کیا کرتے تو ہمارے دل کتنے روشن ہوتے یہ دعا معرفت الہی کا باہر بے قرآن ہے تصوح عرفان میں اصل مقصد معرفت اللہ ہے یہ دعا خود رسول اللہ کے عادی سے مبارکہ سے ثابت شدہ دعاؤں کا مجموعہ ہے اور اللہ کی معرفت اللہ کے رسول سے بہتر کوئی بھی محلوق نہیں رکھتا ہے اس لیے اس دعا میں ملک الجبار کا حصہ اور آشما الحسنہ کا حصہ اللہ کی معرفت میں نہایت اہم ہے اور اصلاۃ وسلام یا رسول اللہ والے حصہ سے اللہ کے بات اللہ کے رسول کے حضور درود و سلام کے ساتھ آپ کی معرفت کا ذریعہ بھی ہے یہی اصلاۃ تو اور رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی کا بیان بھی ہے یہی اصلاۃوں کہ آپ سعید المرسلین ہیں حبیب اللہ ہیں خلیل اللہ ہیں وغیرہ اور رسول اللہ وسلم اللہ سے والحانہ عقیدت کا اظہار بھی ہے یہ اصلاۃ تو حقت دعا کا پڑھنے والا اللہ اور اس کے پیارے نبی کا ایک عاشق دیوانہ ہوا کرتا ہے اگر ہم معنی کو سمجھ کر وید کریں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اس دعا کو معنی مفہوم سمجھ اس دعا کے ہاں جی معنی مفہوم سمجھ کر حضور قلب کے ساتھ وید کریں اور آپ کے دل نہ دکھیں اور آنکھیں نہ روئیں اسی طرح آپ نے گناہوں سے آلودہ دل کو اس کی برکت سے جاری ہونے والی آنسوں کی سلاف نہ دوہ ڈالے یہ دعا میں اللہ سے مانگا کم ہے یہ دعا میں اللہ سے مانگا کم ہے لیکن صفات جلال و جمال کا والیانہ انداز میں تذکرہ زیادہ ہے جو کہ ایک عاشق کی عادت ہوتی ہے وہ معشو کی صرف جمال جلال و جمال کے ذکر سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں اس کا مقصد اصلی معاشوں کی مدہ سرائی ہوا کرتے ہیں اور اس کی رضا جوئی ملوف ہوتی ہیں اور اس دعا کے آخر میں دعا تشفو کی صورت میں چاد ماسمین علیہ السلام حضرت خضر قبرہ سے اور سلام اللہ علیہ علیہ السلام کو وصلاء اجابت دعا قرار دے قرار دے کر حاجت روائی کی دعا مانگی گئی ہے حاجات الاجات یا قاضل حاجات آگے تک اور پھر توسل حمسہ میں دوبارہ پنجن پاک علیہ السلام رضر عجیبر علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر آفات دنیاوی اور حویثی سے اللہ کے حضور میں پناہ منگا ہے اس طرح حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰن نے شاردہ معسمین علیہ السلام کا استجاوت دعا میں وسیلہ ہونے کو عملہ ثابت کیا ہے اور آپ نے خود اپنی اس مقدس دعا میں ان عظیم ہنسیوں کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے دعا مانگی ہے اس طرح یہ اوراد فتح اللہ رسول اور علمہ علیہ السلام کی معرفت کا ایک بہترین علمی سرمایہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کا ایک جامع وظیفہ و او اوراد بھی ہیں اللہ ہم سب کو اس مقدس دعا کو سمجھ کر ویر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ اللہ کریم اس دعا کی برکت سے ہماری گناہیں بہت دیں اور دلوں کو صفح و جلا ملے اور ایک حقیقی صوفی اور سچے مسلمان کی عیشت سے زندگی گزار سکیں کیونکہ انسان جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حضور کمال عزیزی سے جھکے نہیں کمالات روحانی تک رسائی ناممکن و خواہ و خیال ہے حقیقت نہیں ہے لہذا ان دعاؤں کو جتنی ہو سکے عزین گرامی آجزی و خصوب و خشوص سے پڑھنے کی صحیح و کوشش کرنی چاہیے تاکہ اصل مقصد حاصل ہو سکے اور صرف ایک ذکر لسانی تک محدود نہ رہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات بجاہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں ان دعاؤں کی صحیح ادراک کے ساتھ ویل کرتے رہنے کی توفیقہ آمین یا رب العالمین اللہ ماشاء اللہ علیہ محمد و محمد آج سے جو ہے یہ دو درس مقدمے میں دور فتح کی اور کل سے انشاءاللہ شاء راج اوراد کی متن شروع ہو جائے گی ان